اللہم صلی لے سیدنا محمد والا و صحب و صحب ہدایت کی ایک حسی شس لے کر میرے مصطفی میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں نور کا تبک ملے مصطفی میرے مصطفی ایپیسوڈ تھرٹی سیون کر رہی کل مختوم غز و عہد انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں اہل مکہ کو مار کے بدر میں شکست و حزیمت کی جوذہ اور اپنے ستانید اور اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ غز و غضب سے کھول رہے تھے حتی کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر آہ و فغاں کرنے سے بھی روک دیا تھا اور قیدیوں کی فدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تاکہ مسلمان ان کے رنج کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا قلیجہ تھنڈا کریں اور اپنے جذبے غیظ غز و غضب کو تسکین دیں اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی مارک آرائی کی تیاری بھی شروع کر دی اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن عبی جہل صفوان بن امیعہ ابو سفیان بن ہر اور عبداللہ بن ربیا زیادہ پرجوش تھے اور ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں تمہیں محمد نے سخت دھچکا لگایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے لہذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا چنانچہ یہ سارا مال جس کی مقدار ایک ہزار اونٹ اور پچاس ہزار دینار تھی جن کی تیاری کے لئے بیش ڈالا گیا اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیسد عن سبیل اللہ فسینفقونہا سمتکونو علیہم حسرتا سمیغلبون جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روپنے کے لئے قرش کریں گے تو یہ قرش تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باس حسرت ہوگا پھر مغلوب کی رضاکارانہ دروازہ کھول دیا کہ جو کنانا اور جول مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب و تحریض کی مختلف صورتیں بھی اختیار کی یہاں تک کہ ابو عزہ شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا اسے صفان بن امیہ نے ابارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے اور اسے عہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ اور سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا بنا اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا چنانچہ ابو عزا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے اہد پیمان کو پسے پچھ ڈال کر جذبات غیرت و حمیت کو شولہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا اسی طرح قریش نے ایک اور شاعر مصافہ بن عبد مناف جمہی کو اس مہم کے لیے تیار کیا ادھر ابو صفیان نے نظم سویق سے ناکام و نامراد بلکہ سامان رست کی ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابارنے اور بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دکھائی پھر اقیر میں سری زیب بن ہارثہ کے واقعے سے قریش کو جس سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ کسارے سے دوچار ہونا پڑا اور انہیں جس قدر بے اندازہ رنجو علم پہنچا اس نے آگ پر تیل کا کام کیا اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی آ گئی قریش کا لشکر سامان جنگ اور کمان چنانچے سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیفوں اور احاویش کو ملا کر مجموعی طور پر کل تین ہزار فوج تیار ہوئی قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت و ناموز کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جان کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے لہذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئیں جن کی تعداد پندرہ تھی سواری و بار برداری کے لیے تین ہزار اونٹ تھے اور رسالے کے لیے دو سو گھوڑے ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے بازو میں لے جایا گیا ان پر نہیں کی گئی حفاظتی ہتھیاروں میں ابو کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا رسالے کی کمان قالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا پرچم مقررہ دستور کے مطابق قبیلے بنی عبددار کے ہاتھ میں دیا گیا مکی لشکر کی روانگی اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے مدینے کا خلاف غم غصہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شولہ بن کر بھڑک رہا تھا اور یہ ان قریب پیش آنے والی جنگ کی کنریزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا مدینے میں اطلاع حضرت عباس رضی اللہ عنہ قریش کی ساری نقل و حرکت اور چنگی بڑی چابک دستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے لشکر حرکت میں آیا حضرت عباس نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا حضرت عباس کا خاص پیغام رسانی میں نہایت پھرتیلا ثابت ہوا اس نے مکے سے مدینے تک کوئی پانچ سو کلومیٹر کی مسافت تین دن میں طے کر کے ان کا خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اس وقت آپ قبعہ میں تشریف فرما دے یہ قط حضرت عبی بن کاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رازداری برتنے کی تاقید کی اور جھٹ مدینہ تشریف لا کر انصار و مہاجرین کے قائدین سے صلح و مشورہ کیا ہنگامی صورتحال کے مقابلے کی تیاری اس کے بعد مدینے میں عام لام بندی کی کیفیت پیدا ہو گئی لوگ کسی بھی اچانک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہما وقت ہتیار بند رہنے لگے حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتیار جدا نہیں کیا جاتا تھا ادھر انصار کا ایک مختصر سا دستہ جس میں ساد بن ماز عسید بن اور اسبادہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر تعینات ساری ساری اللہ اللہ کے دروازے پر گزار دیتے کچھ اور دستے اس قطرے کے پیش نظر کہ غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے مدینے میں داخلے کے مختلف راستوں پر تعینات ہو گئے چند دیگر دستوں نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتا لگانے کے لیے تلایا گردی شروع کر دی یہ دستے ان راستوں پر گشت کرتے رہتے تھے جن سے گزر کر مدینے پر چھاپا مارا جا سکتا تھا مکی لشکر مدینے کے دامن میں ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شاہراہ پر چلتا رہا جب ابوا پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنتے اتبا نے یہ تجویز پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھیڑ دی جائے لیکن اس دروازے کو کھولنے کے جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے اس کے خوف سے قائدین لشکر نے یہ تجویز منظور نہ کی اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا یہاں تک کہ مدینہ کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عقیق سے گزرا پھر کسی قدر داہنے جانب کترا کر کوہ احد کے قریب اے نامی ایک مقام پر جو مدینے کے شمال میں وادی کناتا کے کنارے ایک بنجر زمین ہے پر پڑاؤ ڈال دیا یہ جمعہ کا واقعہ ہے مدینے کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شورا کا اجلاس مدینے کے ذرائع اطلاع مکی لشکر کی ایک ایک قبر مدینہ پہنچا رہے تھے حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں زبح کی جا رہی ہیں اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ ذرا میں داخل کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائی کی یہ تعبیر بتلائی کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم قتل کیے جائیں گے تلوار میں شکستگی کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا اور محفوظ ضرا کی یہ تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینے سے باہر نہ نکلے بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائے اب اگر مشرقین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا اور اگر مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچے کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر قشت باری کریں گی یہی صحیح رائے تھی اور اسی رائے سے عبداللہ بن ابئی راسل منافقین نے بھی اتفاق کیا جو اس مجلس میں قزرج کے ایک سرکردہ نمائندے کی حیثیت سے شریک تھا لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی جنگی نقط نظر سے یہی صحیح موقف تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے رفقا سمیت پہلی بار سرعام رسوا ہو جائے اور ان کے کفر و نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ ان کی میں کتنے سام پرنگ رہے ہیں چنانچہ صحابہ کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلے اور انہوں نے اپنی سرائے پر سخت اثرار کیا حتیٰ کے بعد صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے تو پھر آپ دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈر گئے ہیں ان گرم جوش حضرات میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب سر فہرست تھے جو کے بدر میں اپنی تلوار کا جوہر دکھلا چکے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی میں کوئی غذا نہ چکوں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے دو دو ہاتھ کر لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں آئی کی جائے اسلامی لشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کے لیے روانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی توسیح کی جنت جہد کی ترغیب دی اور بتلایا کہ صبر اور ثابت قدمی ہی سے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں یہ خوشی کی لہر دوڑ گئی اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے اوالہ کے باشندے بھی آ چکے تھے نماز کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے ساتھ میں ابو بکرو عمر بھی تھے انہوں نے آپ کے سر پر امام باندھا اور لباس پہنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر دو پہنی تلوار حمائل کی اور ہتیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تو تھے ہی لیکن اس دوران حضرت سعد بن ماض اور عسید بن حضیر نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے لہذا آپ ہی کے حوالے کر دیجیے آپ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو جو پسند ہو وہی کیجئے اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ مدینے میں رہیں تو آپ ایسا ہی کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی جب اپنا ہتیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے تانکہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما لے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا نمبر ایک مہاجرین کا دستہ اس کا پرچم حضرت مصب بن عمیر عبدری کو کیا. نمبر دو قبیلہ عطا فرمایا. قبیل فرمایا پورا لشکر ایک ہزار مردان جنگی پر مشتمل تھا جن میں ایک سو زیرا پوش اور پچاس شہ سوار تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہ سوار کوئی بھی نہ تھا حضرت ابن عم کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمایا اور لشکر نے شمال کا کیا حضرت سعید بن ماض اور سات بن آبادہ زرا پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے تھے سنیت الودا سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ پہنے ہوئے تھا اور پورے لشکر سے الگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ قدر کے حلیف یہود ہیں جو مشرقین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں آپ نے دریافت فرمایا کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں لوگوں نے کہا نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا لشکر کا معائنہ شیقان نامی ایک مقام تک پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا ان کے نام یہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اسامہ بن زید عسید بن زہر زید بن ثابت زید بن ارقم عرابہ بن اوس عمر بن حزم ابو سعید قدری زید بن حارسہ انساری اور سعد بن حوا اسی فہرست میں حضرت برا بن عازق کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے لیکن صحیح بقاری میں ان کی جو روایت مذکور ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ عہد کے موقع پر لڑائی میں شریک تھے البتہ صغر سنی کے باوجود حضرت رافع بن قدیج اور سمرہ بن جندب کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن قدیج بڑے ماہرتی رنداز تھے اس لیے انہیں اجازت مل گئی جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جندب نے کہا کہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں میں اسے پچھار سکتا ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ابتلا دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دونوں سے کشتی لڑوائی اور واقعیتاً سمران رافع کو پچھار دیا لہذا انہیں بھی اجازت مل گئی عہد اور مدینے کے درمیان چھپ گزاری یہی شام ہو چکی تھی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور یہی رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا پہرے کے لیے پچاس صحابہ منتخب فرمائے جو کیمپ کے گرد و پیش گشت لگاتے رہتے ان کے قائد محمد بن مسلمان ساری تھے یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے بن پر ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھین بن عبداللہ بن قیس قاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرا دے رہے تھے عبداللہ بن ابین اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شود پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے یہی پہنچ کر عبداللہ بن عبی منافق نے بغاوت کر دی اور کوئی ایک تہائی لشکر یعنی تین سو افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں کا اپنی جان دے اس نے اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی یقیناً اس علاحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی کیونکہ اس صورت میں جیش نبوی کے ساتھ یہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسے لشکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا اس لیے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت اشتراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہا ہو تاکہ ایک طرف تو عام پوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی حمد بدھے اور اس کے حوصلے بلند ہو لہٰذا یہ کاروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقلص ساتھیوں کے قاتل میں کی ایک موثر تدبیر تھی جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقا کی سرداری اور سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مقاصد کی براری میں کامیاب ہو جاتا کیونکہ مزید دو جماعتوں یعنی قبیلے اوس میں سے بنو ہارثہ اور قبیلے قدرت میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اور وہ واپسی کی سوچ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں استراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئیں انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِذْ حَمَّتْ طَعِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَوْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ جب تم میں سے جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بن حرام نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا چنانچہ موصوف انہیں ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو مگر انہوں نے جواب میں کہا اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی مار یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تم سے مستغنی کر دے گا انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں مو سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے بقیہ اسلامی لشکر دامن میں اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کی طرف قدم بڑھایا دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور عہد کے درمیان کئی سم سے حائل تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے اس کے جواب میں ابو قیسمہ نے ارس کیا یا رسول اللہ میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جو مشرقی کے لشکر کو مغرب کی سم چھوڑتا ہوا بنی ہارسا کے ہررا اور کھیتوں سے گزرتا تھا اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربا بن قیدی کے باغ سے ہوا یہ شخص منافق بھی تھا اور نہ بھی بھی. لشکروں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں لوگ اسے قتل کرنے کو لپ کے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا چلے اللہ مدیم وادہ آل وس وسل اللہ پیشکش